مرحومین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں بالکل کر سکتے ہیں لیکن اپنی بھی قربانی کرنی ہوگی اگر آپ نے ان کی طرف سے کی اور اپنی نہیں کی ان کی طرف سے تو نفل ہو جائے لیکن آپ گناہ گار ہوں گے کہ آپ نے قربانی نہیں کی